میری آواز پہنچ رہی ہے جی اچھا بلم تاکید بلم معروف اور بلم یہ دونوں گردانیں کل ہو گئی تھی لام اس کردان میں دیکھیے کوئی تعلیم نہیں ہوئی ٹھیک ہے یہ جو لام تاک بانون فکیلا ہے اور لام معروف اور ان دونوں میں کوئی مجھول دیکھیے لام تاکید بانونی خطیفہ معروف اس میں نون کرنا ہے اوپر نا باقی گردان ساری وہی ہے جو لام نام تاک بانونے کی والی گردان ہی بالکل یہی گردان صرف نون مشدد نہیں ہے بلکہ نون کے اوپر ساکم ہے نونے خفیفہ ہے جی کیا گردان جی کو مکمل کر لیتے ہیں پھر مکمل لیجیے کل ہم نے پڑھا لم یور گم دل ہوا گرے گئی ہر یا اور یا اصل میں اس کے اندر وہی تاریخ ہوئی ہے جو اندر کون آپ مجھے کوئی بتائے گا تعلیم ہوئی ہے کون سی یاد نہیں اچھا یاد نہیں ہے تو داعین والی تالیل آپ نے کہاں پر پڑی ہے ذرا دیکھ لیجیے ڈال لیجیے پہلے آپ نکالیں سفا نمبر بیالیس پھر اس کے بعد نکالیجیے سفر نمبر سینتالیس وہاں پر آپ کو ملے گا دائن. دائن میں کیا ہوئی؟ اصل میں اور لیا بدل دیا تو دائن, دائن, دائن ہو گیا کیا ہو گیا پھر یا پر مشکل تھا, دشوار تھا کسرا کو تو پھر جب اس کے اوپر مشکل ہو گیا تو یا کو گرا دیا جب یا کو گرا دیا کیا بچ گیا بیچ میں یہ تعلیم سمجھ میں آ گئی ہو, ہو گئے, دو ساکن جمع ہو گئے. یا اور تنویر یا پھر یا کو گرا دیا تو داند رہ گیا اسی طرح روزنگ کے اندر بھی یہی تعلیم ہوئی ہے وا اچھا. کو کیا کر لیا ہے یا سے بدلا اور راجیون ہو گیا راز کے اوپر ضمہ سکیل تھا یا کو گرا دیا اور اسی طرح آگے دیکھیے اگلی تعلیم دیکھیے مروب اس میں مفول اس میں مفہول میں کیا تھاون تھا. تھا؟, تھا. تھا اب آگے دیکھیے ماضی اور مثر کی, کی وجہ سے سے بدلا کردار کے ماضی پر مزاری اور مظہری کو نکالے اور دیکھیے اس کا مظہر کیا روپا مزار... اس... یور... یا یار... تو رض دیا میں یا ہے اور جار میں بھیاری کی موبت جب مرضو یون ہوا اب وہ اور یا ایک جگہ جمع ہوئے دیکھیے کے بعد یا بھی ہے مرزو سے پہلا جو ہے تو کیا بچیا کیا تو ضمہ اوپر جن امید ہے کہ یہ تعلیم سمجھ میں آ گئی ہوگی دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے مرضی اس میں فعول فصل میں مرضون تھا ماضی اور مناری کی موافقت کی وجہ سے با کو یاد سے بدلا اچھا سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ دیکھیے بہت ہے آپ روزہ روزی یا رضوا کی کردان کریں گے روزی یا رضوا ٹھیک ہے تو اس سے جو مفل آئے گا وہ مرضی یون آئے گا کہتے ہیں کہ یہ مرضی میں کیا تھا اصل میں یہ مرض سے مرضی کیسے بنا رہے ہیں کہ مرضی یون اس طرح بنا کہ ماضی اور مزہ میں آپ دیکھیں گے کہ رضی وہاں پہ یا آ رہی ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے اس واؤ کو یا سے بدلا تو رہ گیا یون اخیر کا جو واؤ ہے اس کو یاد سے بدلا مرزو یون رہ گیا اب واؤ اور یا ایک جگہ جمع ہو گئے اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے جو پہلا واؤ ہے وہ ساکن ہے تو اس یاد سے بدل دیا تو ماں روزوئی یون رہ گیا پھر کو میں ادغام دیا تو الگ رہ گیا پھر کچرا دے دیا ما روز یون رہ گیا یہ اس کے اندر تعلیم ہوئی جی ہے یہ اس کی تعلیمات مکمل ہو گئی اب آئیے گردانوں کی طرف امر صفحہ نمبر 51 ہے مکتب بشلا کی کتاب لیا رضا امر امر امر معروف کو دیکھیے جی یہی ہے لیا روبا لیا روبایا لیا روبا روبا لیتا روبا یہ اس کی گردان ہو گئی امر کی. عمر مشہور کی گردان دیکھیے اب یا کو آپ میں یا ساری کی ساری لیکن واحد کر حاضر میں جا کر لی تو یہ اس کے اندر تبدیلی ہوگی اسی طرح امر معروف بانو نے سکیلا امر مجہول بانو نے سکیلا اسی طرح یہ گردان چلے گی اخیر میں نون کا اضافہ کر لیں لیا روزہ ٹھیک ہے اسی طرح مجھول میں یا تو دے دیں آخیر میں نون کا اضافہ لیو روزا ان نون کو کر دے امر معروف روزائی اگر میں بنائیں گے تو یا کو دیتے باقی آپ خود کر لیں گے باقی گرد تعلیم نہیں یہاں مکمل ہوگی آگے چلیے یہ اتنا کافی ہے اچھا کر لیں گے آگے پیسے نہیں کی گردانے میں امید ہے کہ یہ بھی آپ کر لیں گے اتنا مشکل نہیں ہے بس شروع میں لا لگانا ہے باقی گردان دی ہے آج جو ہم نے تعلیل پڑی ہے رزین والی اس میں گردان کی دیکھیے کیونکہ اس کے اندر تعلیم کا سیار ہے پتا ہوگا اسی طرح اور را جام مزکر کیا آئے گاحد منس کیا, گا؟ واحد مؤنس کیا گا؟ مؤنس مؤنس اس میں دیکھیے ماروزی اصل میں کیا تھا ماروز ٹھیک ہے مرضیانی طرح موننس کے مرضیتن مرضیتن اس کی طرح مونت سے دیکھیے فائل اس میں پھول کی کردار مکمل ہو جی آگے چلیے ترجمہ بھی کرنا ہے ساری گردان کا ترجمہ کرنا ہے یعنی جتنی گردانیں ہیں سب گردانوں کا ترجمہ کرنا ہے ترجمے کی کیا ترتیب ہوگی جو سیدھا پڑا اس کا ترجمہ تو دیکھیے بحث اس میں راضی راضی ہونے والا وہ ایک مرد رضی ہونے والا تسلی مزکر آئے گا راض یا یعنی دو مرد راضی ہونے, ہونے والے ہیں اسی طرح एक کو دیکھیے رازیت ایکتانی وہ دو عور سے راضی ہونے والی ہے راضی راضی ہونے والی वाली جی مرضی اس میں مقول کو دیکھیے راضی کیا گیا ہے. رازی کیا گیا ہے کیا کیا ہوا ایک مرد مرضی یون کمانا ہوگا راضی کیا ہوا ایک مرد مرضی یعنی راضی کیے ہوئے دو مر. مرضیون وہ سب مرضی کیے گئے مرد مرزیتن وہ ایک راضی ایک راضی کی گئی مرضیتانی اس میں مقول کا ترجمہ والی ہونے ہونے اور اس میں یہ کی کیے جائیں گے جی ٹائم مکمل ہو گیا ہے اگلے استاد صاحب لائیں گے